جہاں جہاں اللہ پاک کا نام آئے گا گاجل کہوں گا اور جہاں جہاں سرکار مدینہ کا اس میں گرامی آئے گا دورد پاک پڑھوں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زبان سے ادا کروں گا دورانے سلسلہ باتیں نہیں کروں گا ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا اور جب جب صلو علی الحبیب کی صدا سنوں گا تو صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھوں گا پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں اب الطاخر شرکت کروں گا جی اب مات بھائی کی دانی بڑھتے ہیں آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید مرحبہ انشا کم آپ کو بھی خوش آمدید جزاک اللہ و خیر ہمارا یوں تو اولاد کی تربیت کے تعلق سے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تربیت کے تعلق سے مدنی پھول جو حضرت نے بیان کیا اس پر سنت کے مدنی پھولوں کا سلسلہ تھا اس کا اب جو حصہ آیا تھا وہ اچھے برے اخلاق کے حوالے سے تھا اس کا ایک تمیحیدی سلسلہ ہمارا ہو چکا اور ہم نے توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسے کرنا اس کا بیان کیا اور ہم اس طرح چلیں گے کہ ایک اچھی خوبی اور ایک بری خوبی یعنی اچھی خوبی کس طرح حاصل کی جائے کیا اہمیت ہے بری خوبی کا کیا نقصان ہے اور کس طرح اس کا علاج کیا جائے اس طرح ہم چلیں گے جو ہم نے پچھلے سلسلہ میں آپ کو دکھایا تھا, اس کا خلاصہ مدن اس کی صورت میں آپ کو دکھاتا ہے مثلا کسی نے گالیاں دی مارا پیٹھا چیخا تو یہ چیز بھی یقیناً ایک برے اخلاق ہے لیکن برے اخلاق میں سے ایک برے اخلاق وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے اچھے اخلاق سے مراد یہ شکر صبر کرنا ایسار کرنا جانور کر چونٹی اور چوہا یہ گسیت گسیت کر لے جاتے اور جمع کر لیتے ہیں باقی یعنی جنرل یہی کہا جائے کہ جانور کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تو ابھی سو میں بھی ہے کہ پرندہ بھوکا نکلتا ہے اڑتا ہے نا؟ اور اللہ تعالی اس کو دے دیتا ہے مگر انسان ہے کہ اس کی رسک ختم نہیں ہوتی بعض بچے کیسے ہوتے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر گھر کے اندر ابو کے دوست آئے ہیں تو جاتے اس لیے کہ ان کو سلام کروں گا تو شاید عیدی مل جائے گی شاید پیسے مل جائیں گے پھر بولتے ہیں دیا ہی نہیں کچھ بھی آج جو ہم آئے ہیں وہ ایک خوبی کے بعد ایک بری بات جو پائی جاتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں تما یعنی لالچ سنا ہی لالچ بری بلا ہے جی لالچ بری والا ہے اس میں یہ سمجھے کسی چیز میں حد درجہ بہت دلچسپی کی وجہ سے نفس یعنی دل کا اس کی جانب راغب ہونا تما یعنی لالچ کھیلاتی بڑی دلچسپی یہ چیز ہے بس اسی کے اوپر دہن بنا ہوا ہے کہ بندے کو یہ چیز ملنی چاہیے ایسا کرنا چاہیے وغیرہ یہ چیز لالچ میں آتی ہے آپ اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام ہے سر بڑا مشکل سا لفظ ہے سمجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے اور بھی مل جائے یعنی یہ بھی یہاں سے مل جائے وہاں سے مل جائے مثال یہاں سے کھایا یہاں سے کھایا یہاں سے کھایا یہ, یہ, یہ زیادتی جو ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے لالچ لالچ یعنی ہرس کو کہتے ہیں تو ایک بری لالچ ہوتی ہے اور ایک اچھی ہرس ہوتی ہے تو وہ بھی ایک قسم ہے علم میں دین کی طرف بہت رغبت کا ہونا بس پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں قرآن پڑھنے کی خواہش ہو تلاوت کرتا رہوں, کرتا اچھے رہوں, اچھے رہوں, اچھے کرتا اچھے رہوں یہ اچھی چیز ہے بری حص یہ ہے اپنا حصہ لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے مثلا سب کو ایک ایک ٹافی ملی ایک مدنی نے اپنی کھا لی اور خواہش ہے کہ دوسرے سے بھی چھین کر کھا لے دوسرے کی بھی مل جائے جیسا کہ یہ نظارے ہوتے ہیں کسی چیز سے جی نہ بھرے اور ہمیشہ کی خواہش رہے اور مطلب آپ سمجھے ایسے شخص کو جو اس طرح خواہش رکھے نا اس کو کہتے ہیں ہریش ہریش کا ہوتا ہے لالچی جو مدنی پھول آپ سن رہے ہیں مدنی منو اب اب آپ محاذہ بھی کرتے رہے یعنی اپنے آپ کو دیکھتے رہے کہیں میں تو ایسا نہیں ہوں کہ ایک چیز مل گئی تو دوسرے ہاتھ سے بھی لے لوں جی مزید مثلا ہر وقت یہ خواہش رکھنا کہ کھیلتا کھاتا پیتا رہلتا ہی رہو کھاتا رہو یہ مل جائے وہ مل جائے یو یہ بھی اسی میں تو پیارے مزہ بولنا لالچ اور ہرس کا جذبہ خوراک لباس مکان سامان دولت عزت شہرت الغرس ہر نعمت میں ہوتا ہے مثلا یہ اچھا سوٹ دوسرا سوٹ گیارہویں شریف کا الگ سوٹ ہونا چاہیے بارہویں شریف کا الگ سوٹ ہونا چاہیے خادہ صاحب کی چھٹی کا الگ ہونا چاہیے ستائیسویں کا الگ ہونا چاہیے یہ نیت نہیں ہے کہ یہ بڑے اچھے دن ہیں مبارک دن ہیں ان دنوں کی تازہ تھوڑا اچھا لگنا چاہیے اب بس وہ چیزوں عید پر تھوڑا اچھا ہونا چاہیے یہ ایک خواہش ہونا یہ اچھا نہیں ہے ان محل لیتے نا تو کوئی تعریف نہیں کر رہا تو پھر گھر پہ جا کے امی کیسا لگ رہا ہوں پھر دوسرے پوچھتا ہوں کیسے کوئی تعریف نہیں بھی کر رہا پھر بھی زبردستی جو ہے نا اس سے تعریف نکلوانی پھر امی کہتی ہیں ہاں بھائی میرا بیٹا تو دلہ میاں لگ رہا ہے دولہے میاں تو اس کی سمجھ جملے سننے کو میں پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اب پیٹ بھر گیا تو اب لالچ جو ہے وہ لباس میں بھی ہو سکتی ہے مکان میں ہو سکتی ہے سامان میں ہو سکتی ہے دولت میں ہو سکتی ہے عزت میں ہو سکتی ہے شہرت میں ہو سکتی ہے ساری چیزیں جس میں بندے کو اس طرح بس ہٹ جاؤ اور یہ چیز مل جائے یہ ہو گئی تو پھنس گیا تو یاد رہے کہ گناہوں کی ہرس رکھنا بری بات ہے جبکہ نیکیوں کی ہرس رکھنا اچھی بات ہے میں آپ کو اجیت سنا دوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان کتنا لالچیے حضور صل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر ابن آدم یعنی آدمی کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوتی تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا یعنی دو تو ہیں تیسری بھی مل جائے اور آخری حدیث کا جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں اور ابن آدم یعنی آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے کا دینی بھرے گا اس کا دینی نہیں بھرتا پیٹ جو ہے نا وہ جب مر جائے جسم پھٹ جائے تو وہ قبر کی مٹی اس کے لیے کافی ہے تو پیارے مدری منو تما اور لالچ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے جو چیز آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہے ایسوں کو دیکھیں کہ جنہیں آپ سے کم نعمتیں ملی ہیں اور ایسوں کو نہ دیکھیں جنہیں آپ سے زیادہ نعمتیں ملی ہیں آپ کو روز کا دس ملتا ہے یہ مدنی منا اس کو روز کے 20 روپئے ملتے ہیں آپ یہی بولتے رہتے ہیں امی کو اس کو 20 ملتے ہیں اس کو 20 ملتے ہیں ہیں اس کو 20 ملتے یہ پانچ والے بھی تو ہیں آپ یہ کیوں نہیں بولتے امی مجھے آپ دس دے رہی ہے میرے تو دوست کو پانچ ملتے ہیں آپ پانچ کم دے آپ کو یہ بولنا چاہیے کیا بات ہے لیکن ایسا کرنا ہے مشکل اور ہیرز کے بارے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھاؤں گا میرے رسول کا ہاں بھائی دکھائیے میں اس میں بیٹا ایسے ہے کہ اگر آپ کے امی ابو غریب ہیں تو پھر نیا کپڑا سلوانے کا مطالبہ کرنا بھی نہیں ہے کہ نیا کپڑا پہننا ہی مستحب نہیں ہے نا جو بھی عمدہ کپڑے ہوں لیکن ہو سنت کے مطابق جیسے آپ نے پہنے تھے ہو سکتا ہے یہ سنت کے مطابق طرح طرح کے جو الٹے سیدھے آج کل چلے نا تراش خراش بولے اس سے تو آپ نے جو پہنے تھے نا پائی یہی دھو کے پہن لیا ایک ہے ہم اگر جشن ملا تو یہ بات کریں تو شیطان بولے گا یہ بدت ہے تو یہ تین عیدیں منانا کہاں سنت ہے کیا یہ بدت نہیں ہے تین عیدیں کہاں کون سی عدیث میں تین عیدیں کس صحابی نے تین عیدیں منائی عید تو ایک ہے ممانے سے لوگ مناتے آ رہے نا، تین, منا اید، تین منا منا بھئی منا بھئی منا نہیں یہ اید، اچھا، اچھا. بولتے ہیں بھئی، یہ چھٹیاں کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے تین بنا دی ان لوگوں نے باقی اسلام میں ایک ہی عید ہے عید الفطر اور بقرعید میں بھی ایک عید ہے اور باقی قربانیوں کے دن ہے وہ ان کے مطلب تین عید ان کو بھی نہیں کہا گیا ہاں جمے کو عید کہا گیا ہے یہ عید نہیں منائیں گے نماز پڑھنی ہوتی ہے اس میں خطبہ سننا ہوتا ہے پہلی اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اس کا پتا ہی نہیں ہے کہ یہ عید ہے اس کے لیے کوئی کپڑوں کی کوئی ترکیب ہے نفس کے کہنے کے مطابق بس کر لیا ہے یہ کہ جیسے کہ ہم تو عید میلاد النبی مناتے ہیں تو شیطان کہاں سے عید میلاد النبی تو آئی ہے اس کے تو ہزار ثبوت ملیں گے لیکن یہ تین عیدیں آئی ہیں یہ صرف عوام کا تعامل ہے اس پر عوام عمل کرتے تین عید اور علما منع نہیں کرتے جائز ہے لیکن بہارا لیے کہ حقیقت میں یہ تین عیدیں نہیں ہیں ایک عید ہے اور مدنی منا ہو مدنی منی ہو نئے کپڑوں کی ضد نہ کرے حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی بچیاں حاضر ہوئی مدنی کہ ابو عید آ رہی ہے ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں یہ ہماری جو سہیلیاں ہیں دوستیں یہ ہم پر ہنسیں گی کہ تم نے عید کے نئے کپڑے نہیں پہنے سید عمر بن عبد العزیز ردی اللہ تعالیٰ خاصنر سے فرمایا کہ مجھے پیشگی تنخواہ ایڈوانس میں پے دے دے دو دو کچھ رقم دے دو اس میں سے تو میں تاکہ بچیوں کے لیے عید کے کپڑے بنوا لوں تو ٹریزر جو تھا وہ بھی خوف خدا والا تھا پہلے تو یہ علماء ہوتے تھے خوف خدا والے تھے تابعین کا دور تھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میں تنخواہ تو آپ کو پیش کی دے دوں گا کیا مزید اتنے دن آپ زندہ رہ لیں گے جس سے وہ آپ کی تنخواہ کٹی جائے حضرت صیدہ عمر بن عبد العزیز اللہ تعالیٰ نے جھٹکا کھا گئے حالانکہ کوئی مطلب آج چھوٹے سے کونسلر کو بھی ٹوک دے تو شاید اس کو تھانے کا بند کروا دے لیکن یہ کیسے خوفے خدا والے انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھے بربادی سے بچا لیا نہیں, نہیں, نہیں, نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے ایڈوانس میں اور بچیوں کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا انہی کپڑوں کو دھو کے پہن لیا کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام تو نہیں ہے تو یوں آپ بھی بیٹا نئے کپڑے کا مطالبہ نہیں کرنا جو امی ابو دیں ہاں اگر وہ شریعت کے خلاف کپڑے ہو تو آپ یہ مدنی سوٹ آپ نے پہنا تھا اس طرح کے کپڑے آپ امی ابو سے کہیں کہ مجھے بنوا دو اور یہ مدنی منا سمجھدار لگتا ہے یہ دوسروں کے لیے اس نے لگتا ہے کہ یہ پیغام ہم سے لیا ہے ماشاء اللہ اللہ آپ کو مبلک اسلام بنائے داعود اسلامی کا با عمل مبل بنائے دی سبحان اللہ ماشا اللہ تو پیارے پیارے مدنی منو آپ نے دیکھا کہ کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمارے بابا جانی نے ان مدنی فنوں کا آپ نے سنا اب اس پر عمل بھی کرنا ہے اب یہ ہے کہ سوٹ کے لیے جو آپ نے ضد نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے جتنا آپ کے امی ابو بنا دیں بس ٹھیک ہے ایک سوٹ بنا ہے تو ایک پر ہی خوش رہے ٹھیک ہے امی ایک سوٹ اچھا بس اوقات ہوتا ہے یہ کہ اب ان کو جو اچھے بچے ہوتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مدنی مننے اور جو برے بچے ہوتے ہیں تو ان کو پھر بچہ ہی کہنا پڑتا ہے کیونکہ مدنی مننے اچھے ہوتے ہیں آپ مدنی منع بن جائیں آپ مدنی منی بن جائیں اب کیا ہوتا ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں امی ابو سوٹ لے کر آتے ہیں اچھے سے مارکیٹ میں ان کو بھی لے کے چلے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چاہیے بڑی مشکل سے یہ نہیں لوں گا سب سے اچھا وہ چاہیے ہو سکتا ہے آپ کے امی ابو کی سہولت نہیں ہو آپ نے مہنگے سوٹ پہ ہاتھ رکھ دیا اب یہ کہ کسی بھی طریقے سے امی کہتی ہیں چلو ابو کہتے ہیں کہ میں اپنا سوٹ ایک کم بنا لیتا ہوں ان کو دلا دیتے ہیں اب آپ کے دو تین سوٹ لے کر آ گئے اب چلو گھر پہ لے کر آ گئے اب کسی تقریب آ رہی ہے ادھر آپ پہنانا ہے اب الماری کے اندر وہ سوٹ رکھے ہوتے ہیں اب بار بار ہے نا ضد کرتے ہیں کوئی بھی ایک دن آتا ہے نا آج وہ سوٹ پہنا دیں آج وہ کھول کے دیکھیں گے اس سوٹ کو ہم یہ سوٹ کب پہنیں گے بھائی جب وقت آئے گا آپ پہنیں گے ابھی اس تقریب تو آنے دیں نہیں ضد کریں گے کیوں ایک عام دن ہوگا بک ہمیں وہ سوٹ پہننا ہے یہ نہیں پہننا یہ کیا مسئلہ ہے امی جو پہنا رہی ہیں ابو جو پہنا رہے ہیں وہ سوٹ پہنے نا آپ اپنی مرضی سے کیوں آپ اس سوٹ کی طرف آپ کی ایک نیت لگی ہوئی ہے کہ یہ سوٹ कौन ہے یہ سوٹ پہننا ہے وہ وہ کہ امی پہن لیں گے وہ سوٹ وہ جوتے لے کر آئے وہ کون پہنے گا کوئی بھی نہیں پہنے گا وہ سوٹ آپ نہیں پہننا, پہننا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے ذہن میں کہ وہ سوٹ پہنا ہے وہ سوٹ پہنا ہے بس اوقات تو یوں ہوتا ہے روتے ہیں چلاتے ہیں نہیں وہ پہننا ہے وہ پہننا ہے پھر امی کو غصہ آتا ہے ابو کو غصہ آتا ہے چلیں اگر آج آپ نے یہ سوٹ پہن لیا تو اس کے پہننے کا وقت نہیں تھا اب جب وہ تقریب آئے گی اس دن کیا پہنیں گے آپ جب سب جو ہے نئے سوٹ پہنے ہوں گے اور آپ جو ہے پرانا پہنے ہوں گے بھائی جو امی ابو آپ کو پہنا ہے آپ نے وہی وہ پہننا ہے بہت تجربہ <laughs> جی یہ مناظر گھر میں دیکھے آتے ہیں نا جو مدنی چینل کے ناظر ہے آپ کو بھی تجربہ ہے یہ اس قسم کا ہوتا ہے یہ گھر میں جو والی سرپس ہمیں دیکھ رہے ہیں اس قسم کا مدنی مال بنتا ہے اب یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ ہم روئیں گے نا اچھا یہ ہوتا ہے ماد بھائی میں آپ سے بھی تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ بچہ روئے جا رہا ہے جب سوٹ کی ہی بات کر لیں مجھے پہننا ہے مجھے پہننا ہے اب رو رہا ہے بری طرح رو رہا ہے یہ کہ دیوار پکڑ کے رو رہا ہے دروازہ کھینچ کے آہ, رو رہا ہے یہ بھی پتا روئیں گے تو ہمارا بس ہو جائے گا اب جب رو رہا ہے آج میں نے وہ سوٹ پہنانا ہی نہیں ہے تو کیا کیا جائے دیکھیں بات یہی ہے کہ والدین کو اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور یہی بات بیان کر رہے ہیں جب اس کو لالچ کے بارے میں بتایا جائے فلاں چیز بتائی جائے تو میں ایک سفر پہ تھا ایک اچھا اس کا جواب دینا ہے وہ رو رہا ہے تو کیا کریں یہ میرا سوال اپنی جگہ پہ قائم رہے رو رہا میں بتا رہا ہوں اس کا رونا ہی بتا رہا ہوں ایک بچی تھی وہ سفر میں ساتھ اب وہ مثال کے طور پہ ٹوسٹ وغیرہ رکھا ہوگا نا تو مطلب غصے میں روتے ہوئے بقا اس کی پٹائی کر رہی تھی ٹوسٹ کی اب ایسا بچہ میں نے دیکھا میں اتنا پریشان ہوا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا شاید اس بچے کو ضد کی عادت ہوگی تو ٹوکتا کوئی نہیں ہوگا Hmm. جب تک سمجھائیں گے نہیں بچے کو دیکھیں ایک ہوتا بچے کو مارنا اور یہ کرنا بھئی تربیت کرنے کے لیے بولنا پڑے گا سمجھانا پڑے گا آپ کو پیار محبت سے بیٹا اچھی بات نہیں ہے طرح نہیں بولتے آپ کی بڑی بہن ہے آپ بولے آپ کی چھوٹی بہن ہے جی آپ کو بھی بولنا پڑے گا آپ جو جی نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا یہ آپ کو جی نہیں بولے گی okay. آپ کو آپ کی چھوٹی بہن آپ کو بھیا بولے آپ کی چھوٹی بہن آپ کو باجی بولے آپ نے بازی کا لفظ سننا ہے تو آپ کو بھی اس سے آپ سے بات کرنی پڑے گی تو جب آپ اس طرح بچے کو سمجھائیں گے دیکھیے پیارے بچے آپ جیت کریں گے جیت کرنا اچھے بچوں کا کام نہیں ہے ان کو سمجھائیں گے نہیں تربیت کریں گے نہیں لالچ کا نقصان بتائیں گے نہیں تو پھر یہ خود کچھ ہے وہ سب اپنے ہاتھوں کی بدولت اب جیسے کام کیے ہے ویسا یوگا نے کا اور نہیں سکتا آپ نے بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ ان کو ٹوکیں اور جس طرح کے آپ نے فرمایا نا کہ ان کو روکیں ایسے نہیں بولنا ہے ایسے بولنا ہے بسوں کا دن ہوتا ہے کہ گھر میں ہی جو اسکول بن جاتا ہے دارال مدینہ کھل جاتا ہے مدرسہ لگ جاتا ہے اب یہ جو چھوٹی مدنی منی ہے چھوٹا مدنی منا ہے اب یہ کاری صاحب بن جاتے ہیں اس کے بعد صاحب بن جاتے ہیں ویسے یہ امی بنے ہوتے ہیں ابو بھی بنے ہوتے ہیں اب جو ہم نے الفاظ ان کو کہے ہوتے ہیں نا, ان کو ادا کیے ہوتے ہیں اب یہی جو اپنے جو کزنس وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے مدریمن نے اب یہ باجی بنی ہوئی ہے یا پھر یہ کاری صاحب بنے ہوئے ہیں یہ سر بنے ہوئے ہیں اب اسی انداز سے جو ہے سمجھا رہتے آپ بیٹی آئیے پھر ان کے نام بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ جو ان کے اسکول کے اندر جو مدرسے کے اندر بچے ہوتے ہیں ان کے نام جو ان کو پسند کے دوستوں کے نام ہوتے ہیں وہی نام رکھے ہوتے ہیں آپ بیٹی آئیے آپ کھڑے ہو جائیں چلے اب جس انداز سے میں نے اپنے مدنی مننے کو بولا ہوگا والدہ غور کر لیں امی غور کریں کہ جس انداز سے میں نے غصے میں جو جملے ان کو ادا کیے نا آگے چل کے وہ یہی جملے ادا کر رہے ہوں گے تو میں اچھے جملے کے ہوں اور اگر یہ رو اگر یہ رو رہے تو رونے دیں کب تک روئے گا کب تک روئے گا اگر آپ نے ان کے رونے کی وجہ سے بھرم میں لے لی یعنی آپ نے ان کے رونے کے ڈر گئے تو آپ ان کے روے, ادھر یہ نہیں چلے گا جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے رونے دیں یہ کب تک ضد کرے گا بچہ خود ہی چپ ہو جائے گا پھر اس کے دل میں یہ بات بھی بیٹھ جائے گی کہ میرے رونے سے کام نہیں ہوگا اور آج چھوٹی چیز کے لیے رو رہا ہے کل بڑی چیز کے لیے روئے گا تو کہاں تک آپ اس کی جد پوری کریں گے اور ضد پوری نہیں کی جاتی اور کلاس روم میں تو آپ نے کلاس روم کے ماحول کے حوالے سے قاری صاحبان کو بھی مدنی فل دے نے جی. ٹیچر کو بھی دی دی. جی تو پیارے پیارے مدنی منو ہمیں اس مدنی گلدستے سے ہمارا یہ مدنی ذہن بنا کہ ہمیں ضد نہیں کرنی ہے اگر ایک سوٹ آ گیا تو اسی پہ شکر ادا کرنا ہے دو آ گیا تو اس پہ شکر ادا کرنا ہے اگر تین آ گیا تو دوسروں کو بتانا بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا بیچارے کا ایک سوٹ بناؤ یا ہو سکتا ہے اس کے امی ابو نے بنایا نہیں ہو آپ کا ایک سوٹ بنا آپ اس کو دکھائیں دیکھو میرے ابو تو یہ لے کر آئے پھر وہ بھی ضد کرے گا تو کسی کو بتائیں میں نہیں چپ چاپ چاپ پہن لیں اور شو بھی نہیں ماریں کہ دیکھو ہم نے یہ پہنا ہم نے یہ پہنا ہم نے یہ پہنا ہے گھر میں رہیں امی کو دکھائیں ابو کو دکھائیں باہر اپنے دوستوں میں بھی تذکرہ نہ کیجیے ہمیں اتنی عیدی ملی ہے آپ کو کتنی عیدی ملی ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ مدنی گلدستے سے ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ ہمارے گھر والے ہمیں دیں گے ہم وہ قبول کریں گے ضد نہیں کریں گے جی مات بھائی یہ بڑا شاندار مدنی گلدستہ تھا اور مزید کیا بتا رہے ہیں اگلا تو پھر آپ کو پھر اگلے سلسلے کا انتظار بھی کرنا پڑے گا اچھا جی تو مدین چین کے نادین اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا اللہ سے ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تھا فرمائے سلسلے کے اختتام پر ہم آپ کو ایک شاندار سا ایک پیارا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں مدنی گلدستہ دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے آئیے اپنے عظم کا اظہار کرتے ہیں جنگ جاری, جاری رہے گی غیبت کریں گے غیبت سنیں گے انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی ان شاء علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد حکایت حضرت اللہ ابن عباس ردی اللہ تعالی عنما کی خدمت بابرکت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی ہم سفر حج پر نکلے ہیں مقام صفاح پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہے ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس نے قبر کو بھر رکھا تھا اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھو دی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا اب آپ کی خدمت باعظمت میں اس گمبیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے ہیں حضرت خیزن عبداللہ ابنی عباس رضی اللہ تعالی عنما نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا اور بے حقیقی کے الفاظ یہ ہیں ذاکا لدی کا نا یا عمل یعنی یہ اس کے عمل کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجئے خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی پاؤ گے بلاخر ہم نے اس کو سات بھری قبر میں دفنا دیا واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ملاوٹ کر دیتا تھا تھاوٹ کرنے والے مان جا خود کو یوں دو مت ایندھن بنا چھوڑ دو ایسا جرو کم تولنا جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا مت کسی کا حق دوانا رکھ لو یار سخت تر از حق رب حق تب سب کل آشقان رسول دیکھا آپ نے کہ ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنا کتنا خطرناک ہے دنیا اور آخرت کی اس پہ بربادی ہے تو کبھی بھی دھوکے سے ملاوٹ والا مال نہیں بیچنا چاہیے اللہ تعالی آپ سب کی حلال روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو عجل حدیب صلی اللہ تعالیٰ علی